میرے بدعة بدعة ضلالة ضلالة محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں اللہ رب العالمین نے انسان کی کامیابی اور اس کی ناکامی کا ذکر قرآن کریم میں کئی مقامات پر کیا ہے کہ وہ کیا اسباب ہیں جن سے ایک انسان کامیاب ہوتا ہے اور وہ کیا اسباب ہیں جو ایک انسان کو ناکام کرتے ہیں ایک بہت ہی چھوٹی سی صورت جس کو ہم تقریباً سبھی جانتے ہیں اور ہم کو اور ہمارے بچوں کو عموماً وہ یاد ہوتی ہے اس ایک مختصر سی صورت میں اللہ رب العالمین نے انسان کی ناکامی اور کامیابی کا راز بتلایا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم زمانے کی والعصر ان الانسان لفی قسم یقینا انسان گھاٹے خطارے میں ہے انسان کی اصل حالت اور انسان کی خسارے کی حالت کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے انسان قطارے میں ہے گھاٹے میں لیکن اس گاٹے سے بچنے والے کون ہیں اس خسارے اور ناکامی سے بچنے والے کون ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا تو چار باتیں یا تین باتیں ان کے سلسلے میں بیان کی الدین خسارے میں سار انسان ہیں سوائے ان لوگوں کے سوائے ان انسانوں کے جو ہیں جو اپنے عقیدے کی صلاح کریں وہ عامل الاصول اور نیک اعمال کریں وہ توا اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہیں ایک دوسرے کو حق کی تاکید کرتے رہیں وہ تواق اور ایک دوسرے کو صبر کی وسیعت صبر کی تلقین کرتے رہیں تو کل ملا کے آپ چاہے اس کو چار شمار کریں یا تین کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس لیے کہ ساری باتیں اس میں آتی ہیں اگر آپ تین کی تقسیم کرتے ہیں تو تین چیزیں ایک انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہیں ایک قلب کی اصلاح اس اعتبار سے کہ اس کے دل میں کفر کی بجائے ایمان ہو شرک کی بجائے توحید ہو نفاق اور شک کی بجائے یقین ایمان لائیں ایسا ایمان جس میں انکار نہ ہو جس میں شک نہ ہو جس میں شرک نہ ہو نمبر دو وہ عامل الصولات اور نیک اعمال کا اہتمام کریں ایسے اعمال کریں جو اللہ کے نزدیک صالح ہیں اللہ کے نزدیک عمل وہ صالح ہیں جس میں عمل خالص اللہ کے لیے ہو اور اس عمل کو شریعت کی اجازت ہو وہ عمل اللہ کی شریعت کے تابع ہوں نبی کی سنت کے مطابق ہو تو نیک اعمال کرتے رہیں گنا سے بچ کے نیکیاں کرنا ریا سے بچ کے اخلاص کا اہتمام کرنا بدعات سے بچ کے سنت کی اطباع کے ساتھ نیک عمل کرنا وہ عامر الصولحات اور پھر تیسری چیز میں دو چیزیں چاہے آپ اس کو شامل کریں یا الگ الگ دو کرتے ہیں وہ تواق و بالحق و بالصبر ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہیں دو چیزوں کی یعنی انہوں نے صرف اپنے عقیدے کی صلاح اور اپنے اعمال کے اہتمام ہی پر کفایت نہیں کی بلکہ اور بھی انہوں نے اپنے علاوہ دوسروں کے لیے بھی دو چیزوں کا اہتمام کیا کہ خود اہتمام تو کیا لیکن یہ نہیں کہ دنیا جہنم میں جائے ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں نہیں بلکہ اپنی جنت بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے دوسروں کی بھی فکر کی دوسروں کو بھی انہوں نے وسیعت کی دو چیزوں کی ایک حق کی وسیعت کی کہ لوگوں کو حق ملے لوگ حق کو سچائی کو جانے ان کا عقیدہ صحیح ہو ان کی معلومات صحیح ہو انہیں انہوں نے دین سکھایا سمجھایا تاکہ ان کے عقائد صحیح ہو ان کے عقیدے حق کے مطابق ہوں ان کے اعمال حق کی روشنی میں ہو باطل ہو تو انہوں نے ان کو علم دیا اور وہ تو بے اور انہوں نے ان کو صبر کی وصیت دوسروں کو صبر کی وصیت لیے کہ حق جاننا کافی نہیں ہے حق جاننے کے بعد حق کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو حق پر جمانا پڑتا ہے اس کے لیے نفس کے خلاف لڑنا پڑتا ہے نفس کے مقابلے میں صبر کرنا پڑتا ہے اپنے نفس کو برائیوں سے روکنا پڑتا ہے اپنے نفس کو حق پر جمانا پڑتا ہے اور جب آدمی حق پر جمتا ہے تو پھر سماج میں وہ لوگ جو حق پر نہیں ہوتے ہیں وہ اس کے دشمن بنتے ہیں کبھی توحید کے بالمقابل کبھی سنت کے بالمقابل کبھی کسی اور غرض سے وہ اس کے دشمن بنتے ہیں اور وہ اس کو تکلیف دیتے ہیں وہ اس کی دعوت میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں اس کو ستاتے ہیں تو اس وقت میں بھی آدمی کو دین پر جمنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے دین کو عام کرنے کے لیے مخالفت اور تکلیفوں پر صبر کرنا پڑتا ہے تو یہ پورے دین کا خلاصہ اس ایک سورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی اسی لیے امام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مقولہ ہے ان کا قول ہے کہ اگر اللہ تعالی بندوں پر خجرت کے لیے صرف اس سورت کو نازل کر دیتا تب بھی کافی تھا اور کچھ نہیں تو ان کو سمجھ میں آ جاتا واقعی پوزیشن سچویشن کیا ہے کیا کیا اس کو کرنا چاہیے اجمالی حجت اللہ کی طرف سے یہ صورت کافی ہے ہاں تفصیلی حجت کے لیے بقیہ قرآن اور سنت ہے لیکن ان شارٹ ایک انسان کی سچویشن کیا ہے وہ کس خطرے میں ہے اور اس خطرے سے بچنے کے لیے کیا چیزیں ہیں جو شارٹ میں اگر بتانا ہے تو یہ صورت ہے ایمان اور عمل اور پھر دوسروں کی بھی تلقین اور دوسروں کو بھی وسیعت اور وسیعت کس کی حق کی اور صبر کی مختصر اس میں پوری زندگی کے لیے اللہ تعالی نے ہم کو ایک اجمالی خاکہ دے دیا اجمالی حل دے دیا اپنی ذات اور پورے سماج کی فلاح کے لیے لہذا ایک آدمی اگر دن بھر میں ہر دن شام میں اپنا جائزہ اس صورت کے مطابق لے لے تو وہ صحیح چلتا رہے گا کہ میرے ایمان میں کتنی ترقی ہوئی میرے اعمال میں کتنی ثبات اور مضبوطی پیدا ہوئی کتنا نکھار آیا پھر میں نے اپنے باہر دوسروں کو کتنا حق سمجھایا میں نے دوسروں کو کتنا دین پر جمانے کی کوشش کی اگر آپ و تواس بالحق یا تواس و ب کو اگر آپ یعنی دوسرے الفاظ میں بیان کریں تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایک میں التصفیہ ہے اور دوسرے میں التربیہ ہے وہ تواس بالحق میں کیا ہے حق بات سمجھانا کلیرٹی کے ساتھ ٹروتھ بتانا یہ تصفیہ ہے باطل اور حق میں فرق سمجھانا یہ تصفیہ ہے صفائی ذہن کی فکر کی صفائی ہے اور بھی صبر میں تزکیا ہے تذکیا نفس کہ ایک انسان حق جاننے کے بعد بھی دین پر چل نہیں پاتا ہے کیوں اس لیے کہ وہ جم نہیں پاتا ہے صبر نہیں کر پاتا ہے نفس کے تقاضوں کے خلاف تو یہ تذکیہ کرنا تربیت دینا تو ان دونوں میں تسبیہ اور تذکیہ تربیہ دونوں ہیں تو آپ دیکھیں پورے دین کا اجمالی خاکہ اور دائیں کے لیے ایک اجمالی اللہ کی طرف سے برنامج اللہ کی طرف سے ہے پروگرام کیا ہے پہلے اپنی فکر اور پھر دوسروں کی فکر ہے اور اس کے ساتھ میں تلقین کن چیزوں کی حق کی اور صبر کی ہے اپنی ذات کے لیے ایمان اور آمل آپ دیکھیے ایک صورت میں سب آتا ہے اسی لیے امام شفی فرماتے اللہ ما اللہ علی اللہ اگر اللہ بندوں پر اس صورت کے سوا کوئی حجت نازل نہیں کرتا کافی تھا ان کے لیے اتنی حجت کافی ان کو کیا کرنا ہے کیوں پیدا کیا نجات کس میں ہے شارٹ ہے ان چار چیزوں میں آپ دیکھیں ایک چیز خبر بھی ہے اور یہ عجیب بات ہے کہ ایک آدمی دوسروں کو صبر کی تلقین کرے اور خود نہ کرے اس میں اپنے آپ ہی آ جاتا ہے کہ جو تلقین کرے گا وہ خود بھی کرے گا کیونکہ عمل میں وہ آ رہا ہے وہ الصالحات تو اس صورت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے اس خسارے سے بچنے کے لیے اس کی زندگی میں صبر کا اہتمام اور صبر کی تلقین دونوں ہونا چاہیے انسان کی نجات میں صبر کا دخل ہے صبر کے بغیر ایک انسان اپنے آپ کو اور سماج کو خسارے سے نہیں بچا سکتا ہے جب واقعی اتنی اہمیت صبر کی ہے تو اس کے بارے میں جاننا سمجھنا اور اپنی زندگی میں اس کو خصوصی مقام دینا ضروری ہے صبر کے بارے میں اگر بیان کیا جائے کیونکہ میں نے نصوص اور ساری چیزیں جمع کرنا شروع کی اتنا مواد ہے کہ آپ کو ایک گھنٹے میں اس کو سمجھانا اور اس پہ ساری دلیلوں کو جمع کرنا ایک بہت مشکل کام ہے لیکن ہم اجمالی طور پر مختصر طور پر کچھ باتیں صبر کے بارے میں آج کے اس درس میں دیکھیں گے تاکہ صبر واقعی کیا ہے اور اس کی اہمیت دین میں کیا ہے اس کی انواع و اقسام کیا ہیں اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں مختصر طور پر سب سے پہلی چیز ہم نے صورت دیکھی اور اس میں دیکھا کہ صبر دین میں بہت اہم چیز ہے نجات کے اہم ترین وسائل میں سے اب ہم دیکھتے ہیں واقعی صبر کیا ہے عربی زبان کے اعتبار سے ابن العطیر اپنی کتاب انہیہ پی غریب الحدیث جو حدیث میں آئے ہوئے الفاظ کی تشریح کے لیے لکھی ہوئی کتاب ہے اس میں کہتے ہیں وہ اصل صبر الحب صبر کی اصل بنیادی بات یا صبر حقیقت میں کیا ہے کہتے ہیں صبر کی اصل حبس ہے حبس کے معنی ہوتا ہے قید کرنا روک کے رکھنا کنٹین کرنا ریسٹرین کرنا فسم یا سو اسی لیے کہتے ہیں کہ روزے کو بھی صبر کہا گیا ہے اسی لیے آپ نے حدیث میں سنا ہوگا کہ رمضان کے مہینے کو شہر و صبر کہا گیا ہے رمضان کا مہینہ کیا ہے صبر کا مہینہ تو اس میں روزہ صبر والا عمل ہے روزے میں آدمی اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے اپنے آپ کو ریسٹرین کرتا ہے لمافی ہی منحب سے نفسی عن تامی و شرابی روزے کو صبر کہا گیا ہے اس لیے کہ روزے میں آدمی اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے کھانے سے پینے سے اور صحبت کرنے سے نکاح کے معنی جمع کے ہوتے ہیں عربی زبان میں آپ نکاح دیکھیں گے اس کا مطلب ہوتا ہے یہ نہیں کہ نکاح نہیں کر سکتا ہے آدمی روزے میں بھی نکاح کر سکتا ہے لیکن نہیں کر سکتا ہے تو سوم روزے کو صبر کہا گیا ہے اس لیے کہ روزے میں آدمی اپنے آپ کو روکتا ہے کھانے پینے اور جمع سے تو بنیادی طور پر اگر آپ صبر کے معنی دیکھیں تو صبر کے معنی اپنے آپ کو بچا کے روک کے رکھنا ہے کنٹرول کرنا ہے تو یہ لغت کے اعتبار سے ہوا ہے اس کی اہمیت دین میں کیا ہے دین میں صبر کی کیا اہمیت ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو امن دین اب دیکھی بعض اوقات علماء جو بولتے ہیں کہیں کہیں مقامات پر تفصیل ہوتی ہے لیکن کہیں اتنا مختصر بات ہوتی ہے لیکن اتنی جامع ہوتی ہے کہ آپ اس کو یاد کرتے ہیں کہتے ہیں کلو علم حقی و املبی کہتے ہیں دین پورا کا پورا کیا ہے حق کو جاننا اور حق پر امل کرنا دیم پورا کا پورا کیا ہے حق کو جاننا اور حق پر امل کرنا وملبی منا من الصبر جہاں تک کہ دین پر عمل کرنے کا معاملہ ہے اس میں صبر ضروری ہے صبر کے بغیر دین پر آدمی عمل کر سکتا نہیں بل وہ فلب يحتاج ہی الصبر کہتے ہیں دین پر عمل کرنا تو ہے ہی ہے اس کے لیے صبر چاہیے من کو مارے بغیر دین پر آدمی چل نہیں سکتا ہے لیکن عمل کے ساتھ ساتھ اگر علم کو بھی دیکھا جائے تو علم پر اپنے آپ کو جمانے کے لیے بھی علم کی طلب کے اندر جمے رہنے کے لیے بھی صبر چاہیے تو چاہے اب دیکھیں کیا مطلب ہوا ان کے بولنے کا مطلب کیا ہے دین دو چیزوں کا نام ہے حق کو جاننا اور حق پر چلنا کیسے حق پر چلنے کے لیے مجاہدہ کرنا پڑے گا اور اس کے لیے صبر ضروری ہے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھنا جمائے رکھنا اس کے لیے صبر ضروری ہے لیکن حق کا جاننا اس کے لیے بھی صبر ضروری ہے اس لیے کہ ایک آدمی پابندی سے علم حاصل کرتا رہے اس کے لیے صبر ضروری ہے اس کے بغیر آدمی نہیں کر سکتا ہے کتنی کتابیں آپ نے کھولی پہلے صفحہ بڑے شوق سے پڑھے اس کے بعد پوری نہیں کر پائے کتنی مرتبہ رمضان میں قرآن شروع کیا پورا قرآن پڑھنا ہے اور تین پارے پانچ پارے کے بعد میں آپ نے چھوڑا اگلے سال نمبر آیا کتنی مرتبہ کسی کورس میں آپ شریک ہوئے اور اس اعتبار تھے کہ آپ پورا کورس میں کروں گا پورا کورس میں کروں گی اور اس کے بعد میں پھر کچھ دن جانے کے بعد اکتا گئے چھوڑ دیا صبر کے بغیر دوام ممکن نہیں ہے اور دین دوام چاہتا ہے کانسٹنسی ہے کنسٹنسی کنٹینیوٹی ایک آدمی کا مسلسل کام کرنا صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے انسان کے مزاج میں تل ہے کلرفلنےس بولیں آپ کو یا چینجنگ کلب کو کلب اسی لیے کہتے ہیں کہ اٹتا پلٹتا رہتا ہے آدمی ایک ہال پر جم نہیں پاتا ہے اور انسانی زندگی میں ناکامی کا سب سے بڑا سبب اگر کوئی ہے تو یہ کہ ایک پرپز پہ پر آدمی ٹک نہ پائے تی کی طرح کبھی یہ کبھی وہ کبھی وہ تو کسی ایک چیز پر آدمی جم نہیں پاتا ہے ناکام دنیا میں کامیاب لوگوں کی لسٹ آپ دیکھیے آپ کو ملے گا ایک کے بعد ایک کے بعد ایک سردی گرمی بارش جنوری فروری ڈسمبر ہاں محرم دل ہا لگے رہے وہ ایک کام پر لگے رہے اس کام میں ماہر بنے اور دنیا کو ان کی ضرورت پڑی ہے کیونکہ جیک اپ ماسٹر آف نن کسی کو ضرورت نہیں اس کی یہ بھی تھوڑا آتا وہ بھی تھوڑا آتا وہ بھی تھوڑا آتا کسی کو ضرورت نہیں ایسے آدمی جی کی دنیا میں ایسے آدمی کی ضرورت ہے کہ جو کسی ایک چیز میں ماہر ہو آپ کس کے پاس جاتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں چاہے گاڑی کا پہیا بدلنا ہو یا آدمی کا کڈنی بدلنا ہو آدمی کا دل کا علاج کرنا ہو بیماری کا علاج کس کے پاس جاتا ہے آدمی ایک آدمی اسی کے پاس جاتا ہے جو اس فن کا ماہر ہو اس فن کا ایکسپرٹ ہو یہ تبھی ممکن ہے جب ایک آدمی اس چیز میں جمع رہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ابن تعمی اور احتلار فرماتے ہیں کہ علم اور عمل ان دونوں چیزوں سے دین مکمل ہوتا ہے یہ دو چیزیں ہیں جو دین بنتی ہیں اور ان دونوں چیزوں کے لیے آدمی کو صبر چاہیے چاہے تسلسل کے ساتھ علم حاصل کرنا ہو یا پھر اس پر عمل کرنا ہو یہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ آدمی کے اندر خبر ہو ٹھیک آگے بڑھتے ہیں اسی طرح سے صبر کی انواع کیا ہیں صبر کی قسمیں کیا ہیں اس سلسلے میں ابن قیم رحسلارے فرماتے ہیں اب آپ اب دیکھیے کہ صبر کس کو کہتے ہیں آلریڈی صبر کس چیز سے مل کے بنتا ہے تین مرحلے یا تین قسم یا تین انواع یا تین کیٹیگریز اس کی ہیں تین مراتب اس کے ہیں ابن قیم کہتے ہیں فصبر نمبر ایک کہتے ہیں صبر کہتے ہیں اپنے آپ کو اپنے دل کو اپنے نفس کو روک کے رکھنا غم اور غصے سے غم اور غصے سے اپنے آپ کو کیا کرنا اس میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے آدمی پر حالات آتے ہیں دونوں قسم کے آتے ہیں اس کے اوپر غم آتا ہے اس کے اوپر غصہ آتا ہے ہوتا یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں غصہ آتا ہے نے کہا کہ پہلے مرحلے میں آدمی کے دل کے جیسا اگر نہ ہو اس دنیا میں آپ کی دل کے دل کا جیسا ہوگا ضروری نہیں کبھی آپ کے دل کی طرح ہوگا جیسے آپ چاہتے ہیں کبھی نہیں بھی ہوگا تو آدمی کو غصہ آتا ہے اس پر ایسا کیوں ہوا؟ نہیں ہونا چاہیے لیکن جب آدمی کے پاس قوت ہوتی ہے تو غصہ آتا ہے لیکن جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میں نہیں کر جب اپنے اندر کمزوری دیکھتا ہے تو غصہ غم میں تبدیل ہو جاتا ہے پہلے مہاراجما غصہ آتا ہے مثلا بیٹا ہے بچپن میں اس کی غلطیوں پر غصہ آتا تھا اس کو ڈانٹتا تھا ڈراتا تھا دھمکاتا تھا وہ سدھر جاتا تھا اب بچہ بڑا ہو گیا ہے اس کا قد آپ سے اونچا ہو گیا ہے اب وہ ہٹا کرتا ہو گیا اب نہیں سنتا آپ کی اس کی غلطی پر اب غصہ آتا ہے لیکن اب کیا ہوتا ہے وہ غصہ کس میں تبدیل ہو جاتا ہے غم میں کیوں اس لیے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا اس کو کتنا بھی بتاؤں نہیں ہوتا وہ نہیں سنتا تو اب غصہ کیا بن جاتا ہے غم یہ دونوں حالتیں ہیں اپنے آپ کو ان دونوں حالتوں میں اپنے دل کو قابو میں رکھنا اس کا نام صبر یہ پہلا مرحلہ ہے نمبر دو وہ سلی شک ہوا زبان کو روک کے رکھنا شکایت ہے برے حالات آئیں تکلیف آئے مصیبت آئے اللہ ایسا کیوں کیا تو اللہ کی شکایت کرنا ہے، اپنی زبان کو ان حالات میں شکایت سے روک کے رکھنا وہ حب سلجوا ری تشویش اور اپنے جسم کے باقی اعضا کو تشویش سے انرس یا جو بھی اس کو آپ کہیں فساد سے بگاڑ سے کنٹرول میں کر کے رکھنا جیسے مثلا آپ غصہ آئے بیوی نے کچھ غلطی کر دی چائے مثلا غلط بنا لی کھانا خراب بنا اب پلیٹ تھی اس کو پھینک دیا بیوی کی طرف آپ کی جی. یہ میں غصے میں پھینکا آپ ناراض اتنے ہو گئے کھانا اتنا خراب بن گیا کہ غصے میں آ کے آپ نے کیا کیا چائے کی پیالی پھینک دی اور کچھ اور پاک تھا اٹھا کے مار دیا جب آدمی خود نہیں پہنچ پاتا ہے تو چیزوں کو بھیجتا ہے تو یہ کیا ہے اپنے اعضا کے ذریعے سے جسم سے کسی کو ہاتھ سے مار دیا کسی کو پاؤں سے مار دیا تو اس طرح سے کسی کو نقصان پہنچانا یا اپنے جسم سے جیسے مثال کے طور پر ماتم کسی کی موت ہو گئی چہرہ پیٹنا کپڑے پھاڑ لینا بال نوچنا زمین پر بالکل بچ جانا اس طرح سے اپنے جسم کو آؤٹ آف کنٹرول نہیں جانے دینا اپنے جسم کو کیا کرنا کنٹرول میں رکھنا تو یہ تین مرتبے یا تین مراتب صبر کے ہیں قلب زبان اور بدن دل زبان اور بدن دل میں شکایت نہ ہو دل میں آدمی کا دل مایوس نہ ہو اللہ سے اللہ کی رحمت سے اور شکایت بھی اللہ کی نہ کرے زبان سے اس کا اظہار نہ ہو شکایت نہ ہو اور اسی طرح سے بدن سے کچھ ایسا نہ ہو جس سے آدمی کی بے صبری کا اظہار ہو کہتے ہیں کہ یہ صبر ہے کہتے ہیں وہ سلا انوائن یہ تین انواع قسمیں ہیں سب رن اللہ طع... اب دیکھیے آگے کیا کہہ رہے ہیں اب یہ تین مرحلے ہوئے اس کے بعد اور آگے کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ سل... ان... انوائن سب رن الطاط اللہ صبر کیا ہے تین قسم کا ہے ایک. اب تین تو چیزیں آپ نے دیکھی جو صبر جن کو انکلوڈ کرتا ہے صبر بنتا کس سے اب آپ دیکھیں گے صبر کی تین قسمیں کیا کیا ہیں نمبر ایک کہتے ہیں صبر علی طاعت اللہ اللہ کی فرما برداری پر اپنے آپ کو روک کے رکھنا اپنے آپ کو جمائے رکھنا یہ بھی صبر ہے وہ سب رن اعلی اناس اللہ دو اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا دونوں میں فرق ہے اللہ کی فرما برداری پر اپنے آپ کو روک کے رکھنا اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا وہ سب رن امتحان اللہ اور اللہ کے امتحان میں اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے شکایت سے اور بے صبری سے اور غلط کاموں سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے تین چیزیں ہیں کہ ایک حق پر خیر پر اور سراط مستقیم پر اپنے آپ کو جمائے رکھنا غلط راستے پر جانے سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا اور اس راستے پر چلتے وقت جو تکلیفیں آئیں ان میں بھی اپنے آپ کو شکایت سے اور شرارت سے روک کے رکھنا مایوسی سے روک کے رکھنا ہے تو یہ تین مرحلے یا تین انواع قبر کی ہیں اس کو مدارج صالقین میں ابن قیم نے بیان کیا ہے تو ہم نے سمجھا دل زبان اور بدن کو کنٹرول کرنا قبر ہے اور صبر تین چیزیں ہوتی ہیں اللہ کے حکم پہ جمنا اللہ کے گناہ یعنی بتائے ہوئے گناہوں سے بچنا اور تین جو تقدیر میں جو بھی تکلیف اللہ نے ہماری لکھی ہیں ان پر صبر کرنا ان میں شکایت سے بچنا آئیے دیکھتے ہیں صبر کے کی کیا فضائل ہے نمبر ایک صبر اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ پر کریم میں فرماتا ہے واللہ یحب الصابرین اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے ایک آدمی اللہ کا محبوب بن سکتا ہے کچھ نہیں کر کے بھی کیا, کیا صبر کیا ہے صبر کچھ نہ کرنا ہے غلط نہ کرنا ہے اس اعتبار سے کہ تقدیر میں جو بھی تکلیف آئے مثال کے طور پر آپ کو ٹھوکر لگی آپ بیمار پڑے آپ کی تجارت کا نقصان ہوا آپ کو کرنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے آپ نے غلط کرنے سے اپنے آپ کو روکا یہ سب رہے اللہ کی شکایت سے اپنے آپ کو روکا آپ نے آپ اللہ سے راضی رہے آپ نے اپنے آپ کو جزا فضا سے اور شکایت سے اور مایوسی سے اور غلط بات بولنے سے اپنے آپ کو روکے رکھا ہے یہ کیا ہوا صبر اللہ فرمۃ اللہ صابری اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے تو ایک انسان اگر اللہ تعالی کا محبوب بننا چاہتا ہے وہ بستر پر پڑا ہوا ہے وہ حرکت نہیں کر سکتا ہے بول بھی نہیں سکتا ہے وہ بستر پر پڑے پڑے, پڑے اللہ تعالی کا محبوب بن سکتا ہے اگر وہ دل میں صبر کر لے یعنی ایک آدمی اپنے بستر پر بھی اللہ کا محبوب بن سکتا ہے صبر ایسی بڑی نعمت ہے نمبر دو صبر سے اللہ کی معیت ملتی ہے اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے متا ہے صبر کرو ان اللہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ایک آدمی ہے اس کی چیز کھو گئی مال اس کا ضائع ہو گیا چوری ہو گیا اس کا جاب چلا گیا وہ بیمار ہے اس کا نقصان ہو گیا رشتہ کینسل ہو گیا امتحان میں پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے نقصان ہوا اس کا دنیا میں ہر آدمی کچھ نہ کچھ کھوتا ہے لیکن اگر اس کھونے پر آدمی صبر کر لی تو وہ اللہ کو پا سکتا ہے ایک آدمی دنیا کی چیزیں چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو آپ کی جیب سے آپ کا والٹ چوری ہو گیا آپ کے پرس میں سے آپ کے زیورات چوری ہو گئے گیا. گیا لیکن وہ کھونے کے باوجود اس نقصان کے باوجود اگر آپ صبر کر لیں اس پر تو اس سے بڑی چیز آپ کو ملتی ہے وہ کیا ہے اللہ ہے تو ایک آدمی صبر کر کے دنیا کی چیز کھو کر اللہ کو پا سکتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے کیا کھویا اس نے دنیا کا بڑے سے بڑا خزانہ بھی اگر کھو دیں اور اس کو کھو کر اس پر صبر کر کے اللہ کو پا لیں تو چھوٹی چیز کھو کے اس نے بڑی چیز پائی ہے اس کو اللہ کی معیت مل گئی اسی لیے اللہ فرماتا ہے ان اللہ مبرین اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو صبر کرتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ بے صبری کرنے والوں کے ساتھ اللہ نہیں ہے یہ خاصہ ہے یہ کیا ہے یہ خاصہ ہے جو صفات پر ملتی ہے ورنہ اللہ نے دوسری جگہ کہا ہوا وہ محاکم اے نہ تم تم جہاں کہیں ہو تمہارے ساتھ ہے اچھا ہو برا ہو نیک ہو بد ہو اللہ اس کے ساتھ ہے یہ میت عامہ ہے لیکن یہ کیا ہے یہ با صفات پر اللہ کی معیت بندے کو ملتی ہے یہ خاصہ ہے نمبر تین صبر پر جو عجر ملنے والا ہے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے بے حساب ہے باقی نیکیاں اس کا حساب ہے کتنا گناہ یہ گناہ وہ گناہ سب ہیں دس گناہ سے شروع ساتھ سو گناہ صبر کا کیا ہے صبر کے بارے میں اللہ بے حساب ہے اس کا عجر کیسا ملے گا بے حساب اللہ فرماتا ہے انما یوفا صابرون اجرہم بغیر حساب ہے یقینا انما فا بیرون اجر صبر کرنے والوں کو ان کا اجر پورا پورا ملے گا وفا پورا دینا ان کو ان کا بھرپور اجر ملے گا کتنا بغیر حساب بغیر کسی حساب کے ملے گا اس لیے روزے کے بارے میں بھی کیا ہے افسو ملی وہ انجز بھی روزہ میرے لیے ہے میں اس کا بدلہ دوں گا بغیر حساب کے اللہ بدلا دے گا بہت بدلا دے گا بے حساب اللہ عطا کرے گا تو صبر کا جو بدلہ ہے وہ بے حساب ہے چار صبر کی بنیاد پر اللہ کی مدد ملتی ہے صبر اللہ سے استعانت کا سبب اور وسیلہ ہے اللہ سے مدد کا ذریعہ کیا ہے صبر ہے بے صبری سے اللہ کی مدد سے محروم انسان ہو جاتا ہے لیکن جب صبر کرتا ہے تو اللہ کی مدد اس کو ملتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا یا منو یا ان اللَّهَ مَعَ اے ایمان والو اللہ سے مدد چاہو اللہ کی مدد حاصل کرو اللہ کی عون یہاں پر استعین کیا ہے عون عون کے معنی ہوتے ہیں مدد اللہ سے مدد حاصل کرو دو چیزوں کے ذریعے سے وہ دو چیزیں کیا ہیں وہ دو چیزیں ہیں بالصبر وسلا صبر اور نماز کے ذریعے سے. نمبر ایک پر اللہ نے صبر کو رکھا نمبر دو پر اللہ نے نماز کو رکھا اس لیے کہ صبر سلبی عمل ہے اور سلاد ایجابی ہے صبر میں نہ کرنا ہے کچھ غلط مت کرو اپنے آپ کو غلط سے روک کے رکھو یہ صبر ہے اور نماز نماز ایجابی عمل ہے اے اللہ تو بڑا ہے اے اللہ ہماری تیری عبادت کرتے تجیح سے مت چاہتے ہیں اللہ اکبر. اللہ علیہ وہ کچھ کرنا ہے صبر نہیں کرنا ہے غلط نہیں کرنے کا نام صبر ہے اور صحیح کرنے کا نام نماز ہے اللہ سے مانگنا دعا ہے تو اپنے آپ کو کنٹرول کرو صبر اور اللہ سے دعا کرو نماز اللہ کی ہم دو سنا کرو یہ نماز ہے سلاد کے معنی خود دعا کیے تو صبر اور سلاق دو چیزوں کے ذریعے سے اللہ سے مدد چاہو یقین اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو استعانت کے وسائل میں مدد حاصل کرنے کے وسائل میں اللہ تعالیٰ نے نماز سے بھی مقدم کس کو رکھا صبر کو کہ تو اپنے آپ کو کنٹرول برا ہوا نا تیرے ساتھ ہاں. نقصان ہوا نا تیرا ہاں پہلے کنٹرول کر اپنے آپ کو اپنے آپ کو قابو میں رکھ گڑبڑ مت کر اور پھر نمبر دو نماز پڑھ کے اللہ سے مانگ اب یہ جزا فضا میں شکایتوں میں لگ گیا نماز کب پڑھے گا تو صبر کر اور نماز پڑھ اللہ سے مدد مانگ اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں أن النصر مع الصبر. اللہ کی نصرت صبر کے ساتھ ہے صحابی کہتے ہیں ہدے رضی اللہ عنہ، اذا امر امرہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فکر کا معاملہ پیش آتا آپ نماز کی طرف توجہ تو ہو جاتے ہیں تو صلات صبر صلات اس میں مقدم کس کو رکھا اللہ نے صبر کو اس کی اہمیت سمجھ میں آ رہی کہ استعانت کے وسائل میں صبر مقدم ہے نمبر پانچ دنیا میں قیادت سیادت امامت اگر انسان کو ملتی ہے تو اس میں سے ایک چیز صبر ہے لیڈرشپ لیڈرشپ جس کو آپ کہتے ہیں قیادت جس کو آپ کہتے ہیں سیادت جس کو کہتے ہیں لوگوں کی امامت امامت مسجد کی امامت نہیں وہ بھی ایک امامت ہے لیکن قوم کا قائد بننا قوم کو لیڈ کرنا قوم کو لے کر چلنا اس کے لیے پہلی صفت کیا ہے صبر ہے صبر ضروری ہے اس کے بغیر کوئی آدمی لوگوں کی قیادت نہیں کر سکتا ہے دو وقت اللہ نے قرآن کریم میں بتائے قوم لوگوں کا رہبر بن سکتا ہے جس کے پاس دو چیزیں ہونا چاہیے قرآن میں اللہ نے بتلا کیا فرمایا وجا یہ بہت جامع آئے تھے کہ لوگوں کا سرپرس لوگوں کا لیڈر لوگوں کا رہبر قائد امیر یا امام کون بنتا ہے اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ نے کہا وجال ہوم امتن یہدون ابھی امرینا ہم نے بنی اسرائیل میں کئی امام بنائے اما امام کی جمع ہے امام کا مطلب ہوتا ہے جو لوگوں کے آگے رہے لوگوں کا قائد بنے ان کا لیڈر بنے ان کو لیڈ کرے وجائل نامین ہوں امت یہدون ہم نے ان میں سے بہت سارے امام بنائے بہت سارے ان کے قائد بنائے یہدون بی امرینا جو ہماری ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی رہبری کرتے تھے یہدونا گائیڈ کرنا رہبری دینا بی امرنا ہمارے حکم کے مطابق رہبری دیتے تھے اپنے دل سے کچھ بھی نہیں کرتے تھے بلکہ شریعت کے مطابق وہ رہبری دیتے تھے لمحہ فبرو کب بنایا اللہ تعالی نے دیکھی کیا فرمایا ہم نے ان کے رہبر کب بنائے نمبر ایک کنڈیشن پہلا مرحلہ لما صبر ہوا. جب ان لوگوں نے صبر کا ثبوت دیا تو ہم نے ان کو امام بنایا جب وہ جمے جب وہ ٹکے جب انہوں نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا اور جب وہ آزمائش میں ٹکے اور جمے اور پختہ اور جمے جمے اس کے اوپر قائم رہے حق پر قائم رہے نمبر ایک ہے جمنا جو آدمی جمے ٹکے وہ اسی کو آپ اپنا رہبر بنائیں گے کوئی آدمی مثال کے طور پر آپ کو کہے کہ میں راستہ بتاتا ہوں چلو اور بیچ میں سے غائب ہو جائے آپ ایسے آدمی کو بناؤ گے جو بیچ میں سے آپ کو چھوڑ کے چلا جائے نہیں نمبر ایک جما رہے صبر نمبر دو وہ قانوب آیا اور ہماری آیتوں پر وہ پورا پورا یقین رکھتے تھے تو معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان جب اپنے آپ کو اس لائق بنانا چاہتا ہے دیکھیے بہت اللہ نے لیڈرشپ کی چابی قوم کی رہبری ہر انسان بن سکتا ہے ہر انسان قوم کا رہبر بن سکتا ہے اس لیے اللہ نے کیا کہا مسل ایک نہیں کئی بنا ہے کئی بنائے ہم نے ان میں رہبر کئی امام بنائے اس امت میں کئی امام گزرے بڑے بڑے لوگ امام چاہے امام ابو حنیفہ ہو امام شاہ امام مالک امام احمد اور بھی امام گزرے یہ امام بنے کیسے یہ لوگوں کی مقتدا بنے کیسے یہ لوگوں کے رہبر بنے کیسے دو صفات ان میں تھی اور دو سفات ہونی چاہیے قوم کی رہبر میں نمبر ایک اعلی درجے کا یقین اس کے پاس ہو وہ حق پر شک نہ کرے وہ جمع رہے دل اس کا جمع رہے اس کا دل حق پر جمع رہے اس کے دل میں یقین ہو یہ صحیح ہے یہ حق ہے میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا اس کے دل میں شک شبہ نہ ہو ڈاؤٹ نہ ہو اس کے دل میں یقین ہو وہ جمع رہے اس کے اور دو صبر اس کے اندر ہو کہ وہ اس حق پر اپنے پورے وجود کو جما دے چاہے کوئی بھی تکلیف اس کو آئے وہ ٹس سے مک نہ ہو وہ ہلے نہیں وہاں سے اس راستے سے ہٹے نہیں جمع رہے یہ دو چیزیں ضروری ہیں قلبی سطح پر یقین اور عملی سطح پر جماؤ اور ٹھہراؤ اور ثبات اور ثابت قدمی اگر یہ نہیں ہوتی تو کوئی قوم کا لیڈر نہیں بنتا تو معلوم ہوا کہ لیڈرشپ کی کوالٹیز میں سے بیسک کوالٹیز میں سے پہلی کس کو ذکر کیا فبرو اسی کے دیکھیے بہت سارے لوگ اپنے اندر یقین رکھتے ہیں حق کا لیکن جم نہیں پاتے ہیں آپ دیکھیں امام احمد ابن حمبر رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں خلق قرآن کا فتنہ اٹھا کئی لوگ ہیں جب ان سے پوچھا جاتا تھا ابھی بات لمبی ہو جائے گی لیکن جمن ذکر کر رہا ہوں جب ان سے پوچھا جاتا تھا بادشاہ کل کے قرآن کے فتنے میں خود مبتلا ہے اب باز لوگوں سے پوچھا جاتا تھا وہ قرآن کو مخلوق نہیں مانتے تھے لیکن جب ان سے پوچھا جاتا تھا تمہارا کیا بولنا ہے تو کیا کہتے تھے تورات زبور انجیل قرآن یہ سب مخلوق ہے کیا کیسا کہتے تھے نمبر ایک کیا ہے تورات زبور انجیل اور قرآن یہ سب مخلوق ہے یعنی یہ چار انگلیاں میری مخلوق ہیں نام ان کا لیتے تھے لیکن توریہ جس کو کہتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے کہ اگر ہم نے نہیں کہا مار ڈالیں گے ہم کو تو وہ جو آزمائش ہے اس میں صبر کی طاقت وہ اپنے اندر نہیں پاتے تھے حالانکہ یقین دل میں ہے قرآن مخلوق نہیں ہے لیکن یہ جو تکلیف آنے والی ہے ہم نہیں ٹک پائیں گے اس میں یہ صبر بھی چاہیے کہ دل کا یقین ہو لیکن اس یقین کے ساتھ اس حق پر جمنے میں جو تکلیفیں آنے والی ہیں جو آزمائش آنے والی ہیں اس میں بھی آدمی جمنے والا ہو میدان چھوڑ کے بھاگنے والا ہو تب جا کے وہ قوم کا لیڈر بنتا ہے تو صبر ان اوقاق میں سے ہے جو کسی انسان کو لوگوں کا رہبر اور قائد بناتا ہے اس میں پہلے اللہ نے صبر کو ذکر کیا اور دوسرے یقین کو اسی لیے امام ابنیہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں صبر والی صبر ولیقین بنا لمامت فین فبی صبری وقم صبر اور یقین کے ذریعے دین میں انسان کو امامت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے یہ دو چیزیں جس انسان میں ہیں جس درجے کی ہیں اس درجے کا وہ لوگوں کا رہبر بننے کے لائق ہے لہذا صبر انسان کو لوگوں کا امام بناتا ہے یقین اس کو لوگوں کا امام بناتا ہے اعلیٰ اعلیٰے کا صبر اور اعلیٰ درجے کا یقین چھ صبر کی فضیلت کیا ہے صبر وہ صفت ہے جس کے ذریعے ایک انسان اپنے دشمن کو بھی دوست بنا سکتا ہے صبر اخلاق اخلاق کا مرلب آگے آئے گا لیکن جب تک کہ صبر ہی نہیں کرے گا اس سے اچھا سلوک کب کرے گا تو پہلے صبر ضروری ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے حسنت وی <سَيِّئًا> برابر نہیں ہو سکتے ہیں بھلائی اور برائی اچھا اخلاق برا اخلاق برابر نہیں ہو سکتے ادفع احسد تم برائی کے بدلے بد اخلاقی کے بدلے تم وہ کام کرو جو اچھائی والا ہو جس میں بھلائی ہو تم برائی کے بدلے برائی کو دفع کرو بھلائی سے عید البی بے نہ تو تم دیکھو گے کہ جب تم نے برائی کو بھلائی سے دفاع کیا تو تمہاری جس سے دشمنی بنی ہوئی تھی وہ ایسا ہو گیا ہے جیسا تمہارا ایک دم جگری قریبی دوست جب تم برائی کے بدلے بھلائی کرو گے تو تمہارا دشمن تمہارا قریبی دوست بن جائے گا یہ فارمولا ہے کیسے لیکن اللہ فرماتا ہے اس کے لیے تم کو ایک قیمت دینی پڑے گی ایک آدمی ایک دم برائی کے بدلے بھلائی کرے اتنا آسان ہے نہیں وائٹی جیسے کسی نے آپ کی گاڑی توڑ دی اس کا شیشا پھوڑ دیا پنکچر کر دی اور آپ اس کے بدلے میں اس کو انعام دیں ہوتا ہے ایسا نہیں آپ اس سے وصولتے ہیں خرچہ دو اس کا برائی کے بدلے بھائی تو کہا کہ جب ایسا تم کرو گے تمہارا دشمن تمہارا کیا بن جائے گا دوست لیکن اس کے قیمت کیا دینی پڑتی ہے کیا ہونا چاہیے آدمی کے پاس جب اس کے ہوتا ہے وما یہ توفیق انہی کو ملتی ہے جو بہت صبر کرنے والے ہیں کہ ایک انسان برائی کے بدلے بدخلاقی کے بدلے باخلاق بنا رہے وہ برائی کے بدلے ظلم کے بدلے احسان کرے ظلم کے بدلے احسان کرے یہ صفت یہ طاقت انہیں کو نصیب ہوتی جن میں صبر ہے جو صبر کرنے والے ہیں عماء القاء اللہ بحدن عظیم یہ انہیں کو ملتا ہے جو بڑی قسمت والے ہیں ہر آدمی یہ نہیں کر پاتا ہے کیونکہ انسان کی جبلت میں اس کی انسٹنکٹ میں یہ بات ہے کہ جب کوئی اس کے ساتھ برائی کرتا ہے تو وہ جواب میں ایک کا جواب پتھر سے دیتا ہے آپ دیکھیے جانور میں بھی یہ چیز ہے آپ بلی کو آپ اس کی دم پکڑ کے کھینچو پنجہ دکھائے گی آپ کسی میڑھا اس کا آپ بکرے کا آپ گائے کا سینگ پکڑو مت پکڑو آپ اس کا سینگ پکڑو بالکل آپ کو مارنے کے لیے تیار ہوگا اس کی جبلت میں ہے کہ وہ دشمن کسی کو اپنا جب دیکھتا ہے تو اپنے سینگ استعمال کرتا ہے وہ اس کو مارنے کے لیے دوڑتا ہے وہ طاقت لڑاتا ہے سانپ کے بھی آ, آگے آپ ہاتھ ڈالو اپنا پھل نکالے گا ایک دم یہ جبلت ہے اس انسٹنکٹ سے اوپر اٹھ کے مارل لیول پر سوچنا یہ تبھی ہوتا ہے جب اس انسٹنکٹ کو آدمی کنٹرول کر سکے اس پہ اگر بولنا شروع کر بہت لمبا ہو جائے گا ایک ہے انسان کی جبلت اس کی جسمانی جانور جاندار کی خصل اور ایک اس کے اوپر کا لیول ہے اخلاقیات جو جبلت جب اوپر اٹھ کے ہے آپ دیکھیے مثال کے طور پر آپ نیند میں بھی مچھر مارتے ہیں نہیں کسی سے پوچھئے آدمی سویا ہوا ہے لیکن اس کا ایک ڈیفینس سسٹم ہے کہ اگر اس کو کچھ کاٹے گا وہ برابر اس کو مارتا ہے کوئی فیصلہ اس نے کانشیس ڈیسیجن نہیں ہے رات کو اس کو یاد بھی نہیں رہے گا صبح کو کہ میں نے کیا, کیا کیا کیا لیکن یہ اللہ نے اس کو بنایا تھا کہ تو اپنا ڈیفینڈ خود کرے تو اسی لیے جب کوئی آپ کے سامنے کوئی آپ کو پتھر ایسا آتا دکھائی دے آپ ہاتھ فوراً نہیں سکتے وہ آپ کی جبلت میں کانشیس ڈیسیجن نہیں آپ کا ہو. وہ آپ کو ہے اسی لیے کوئی دشمن آپ کا جب بنتا ہے آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو آپ کے اندر سے فوراً اس کے لیے جوابی کاروائی شروع ہو جاتی ہے کہ تو مجھ کو برباد کرتا ہے میں تو اس کو برباد کروں گا تم اس کو مارنا چاہتا ہے میں تو اس کو ماروں گا آدمی کے اندر سے جذبات بائی ڈیفالٹ ہوتے ہیں اخلاق اس کے اوپر کی سطح کا نام ہے نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تو یہ کیا ہوا اب یہ کانشس اور سوچا سمجھا ڈیسیجن ہے یہ اس کے اوپر کا لیول ہے تو پہلے مرحلے پر جب آپ کابو پا سکتے ہو اپنی جبلت اور انسٹنگ کو آپ کنٹرول کر سکتے ہو تبھی آپ مورل لیول پر سوچ سکتے ہو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا اللہ صبر <سؤال> یہ انہیں کو ملتا ہے جو بڑے صبر کرنے والے ہیں جب تک صبر کے مرحلے سے نہیں گزرے گا اخلاق کے مرحلے میں تو نہیں جا سکتا ہے جب تک کہ صبر کے مرحلے سے تو نہیں گزرتا ہے اخلاق کے مرحلے میں تو نہیں پہنچ سکتا ہے حسن سلوک کے مرحلے میں تو نہیں جا سکتا ہے اور یہ چیز ہر ایک کو نہیں ملتی ہے یہ انہیں کو ملتی جو بڑی قسمت والے ہیں جن کو اللہ نے خیر کی ہے تو اس آیت سے ان دو آیتوں سے بات معلوم ہوئی کہ صبر کے ذریعے سے ایک انسان اپنے دشمن کو بھی دوست بنا سکتا ہے پہلے صبر اور پھر احسان یہ دو چیزیں اگر زندگی میں آ جائیں تو ایک انسان دشمنیوں کو دوستی میں تبدیل کر سکتا ہے اور کمزوری کو قوت میں تبدیل کر سکتا ہے نمبر سات کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں جو شرافت والے نہیں ہوتے ہیں دشمن دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جن سے آپ اخلاق برتے ہیں تو وہ ندامت اس کو ہو شرمائے ہو اور شرما کے سدھر جائے دوسرا دشمن وہ ہوتا ہے جس سے اخلاق برتے ہیں کہ دیکھو ہے نا ڈر نا تو وہ ایسا انسان جو کمزر ہوتا ہے ایسا انسان اور زیادہ شریر ہو جاتا ہے ایسے انسان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حل جو ہے صبر میں بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَإِن لَا كَيْدُهُمْ شَيْئًا ان تصبرو تب تک لا برکم کئی دو اتنی جامع آیا کہ اس زندگی میں اس کو آدمی سنبھال کے رکھے کئی فتنے اپنے آپ وہ دبن کر دے گا دو چیزیں ہیں جو مکار کی مکاری سے بچنے کے لیے ضروری ہے ایسے دشمن کی تکلیف اور سازش سے بچنے کے لیے جو آپ کی کچھ اخلاقی سے سدھرتا نہیں ایسے بھی لوگ دنیا میں ہیں اب اس سے بچنا آپ کو کیا کرنا ہے دشمن ہمیشہ کیا کرتا ہے سازش, سازش سے بچنے کے لیے آپ بھی سازش کریں نہیں وہ بدخلاط ہے آپ بھی بدخلاط بنیں وہ مکار ہے آپ بھی مکار بن جائیں اس کے جواب میں کیا ہے اس کے جواب میں آپ اللہ کو اس کے آگے رکھ دیں کہ اللہ تو حل کر اور اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں نمبر ایک صبر اور نمبر دو تفوا دو چیزیں ضروری ہیں سازش کرنے والا آج مسلمان بہت سارے بولتے ہیں دشمن سازش کر رہے ہیں ہمارے خلاف کب نہیں کر رہے تھے جب سے انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا ہے رسول آتے گئے ہیں ہر رسول کے خلاف سازش کرنے والے تھے کہ نہیں یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش ہوئی موسا علیہ السلام کے خلاف ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوئی ہر زمانے میں اہل حق کے خلاف سازش ہوگی مسلمان کبھی بھی پر امن ایسا کوئی دشمن ہمارا نہیں تو نہیں رہے گا لیکن اس کے جواب میں سازشوں کے جواب میں چاہے فرد کا معاملہ ہو یا مشتما کا معاملہ ہو کیا کرنا چاہیے کون سے اوصاف اپنے اندر ہم کو پیدا کرنے چاہیے کہ ہم دشمن کی سازش سے بچیں ہم سب کے سب مل کر دوسروں کی سازش سے نہیں بچ سکتے جب تک کہ اللہ نہ بچائے باقی دشمن تو چھوڑو شیطان کا کیا کرو گے شاید دشمن مر گئے تب بھی بھاگے نا قیامت تک کے لیے وہ کیسا بچیں گے سازش سے جب تک کہ اللہ کی حفاظت نہ ملے کوئی بچ نہیں سکتا ہے لیکن اللہ کی حفاظت کیسے ملتی ہے دو صفات کی بنیاد پر صبر اور تک ہے اللہ نے کیا فرمایا وہ ان تصویروں تک چاہے پڑوسی کا معاملہ ہے چاہے جاب ہے چاہے کالج ہے چاہے امت کا معاملہ ہے چاہے جماعت چاہے مسجد کی ٹرسٹ یا کچھ بھی ہو جو بھی معاملات زندگی میں پیش آتے ہیں اس میں شریر کی سازش سے بچنے کے لیے حل کیا ہے اللہ نے فرمایا اگر تم صبر کرو آپ کو سمجھے اگر تم صبر کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو اگر تم صبر اور تقوی کا اہتمام کرو ان کی چالیں تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچا پائیں گی اللہ تعالیٰ ان کی کرتوت اور ان کی حرکتوں کا احاطہ کیے ہوئے اللہ تمہاری طرف سے کافی ہے تم صبر کرو تم صبر کرو تم غلط حرکت مت کرو تم بد اخلاقی مت کرو تم اللہ کی حدود کو توڑو مت دو چیزیں صبر کرو اپنے آپ کو حق پر جمائیں رکھو اپنے آپ کو سراط مستقیم پر اخلاق پر جمائے رکھو خبر اپنے آپ کو سیلف کنٹرول تم اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو دو و سب تقو تقوی اختیار کرے رہو یعنی تم اللہ کے حکموں کو توڑو مت اللہ کی شرح حدود،, حدود کو توڑو مت تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اور اللہ کی شرح حدود کا لحاظ رکھنا تقوی کا اہتمام کرنا اللہ سے ڈرنا تم ان دو چیزوں کا اہتمام کرو دشمن کی چالے تم کو نقصان نہیں پہنچا پائے گی کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ دشمن گڑا کھودتا ہے اور آپ بے صبرے ہو کے اس کے پیچھے دوڑتے اور وہ جہاں آپ کو لے جاتا آپ جاتے اور آپ گڑے میں گرتے اور وہ ہنستا ہاں دیکھ بڑا گرا ہے نا آپ کو میں نے کیا کیا دشمن کیا کرتا ہے گڑا کھودتا ہے اور آپ کو پتھر مارتا ہے اب پتھر مارتا ہے بھاگو پھر وہ بھی بھاگ آپ اس کے پیچھے بھاگے بھاگے بھاگے اور گڑے میں گر گئے اب وہ آیا کیسا گرا تو اگر آپ کنٹرول کر لیتے پہلے مرحلے میں تو آپ کا اتنا لمبا سفر نہیں ہوتا جو گڑے میں ختم ہوتا ہے اکثر زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے لیے قبر کھودتے ہیں اور آپ ان کو پکڑنے کے لیے بدلہ لینے کے لیے ان کے پیچھے دوڑتے ہو اور ان کی کھودی ہوئی قبر میں آپ گرتے ہو لیکن اگر آدمی صبر کرے اور اللہ سے ڈرے اللہ کی شرح حدود کا لحاظ رکھے اور اپنے آپ کنٹرول کریں وہ دشمن کی چالوں میں ڈر کے, کے, کے اللہ کی منع کی چیزوں سے بچنے کا نام ہے تو یہاں پر اللہ نے بتایا کہ دشمنوں کی چالوں سے حفاظت کے لیے کیا چاہیے, صبر چاہیے. نمبر 8 صبر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی قرار دیا ہے بہ کے معنی عربی زبان میں ہے چمک بہ الشمس شمس سورج کی روشنی جب روشنی ہوتی ہے تو ساری چیزیں اپنے اصل رنگ میں دکھائی دیتی ہیں لیکن جب اندھیرا ہوتا ہے تو یا تو چیزیں دکھائی نہیں دیتی یا تو ان کے اصل رنگ میں دکھائی نہیں دیتی سب کالا دکھتا ہے سمجھ میں نہیں آتا کچھ یہاں پہ چیز دکھتی ہی نہیں ہے لیکن جب روشنی آتی ہے تو ساری چیزیں اپنی اصل حقیقت کے ساتھ دکھائی دیتی ہیں ایک انسان کو زندگی میں حقائق کو ان کے اصل حال میں اور ان کی اصل شکل میں دیکھنے کے لیے صبر ضروری ہے زندگی میں آپ دیکھیں بہت سارے ڈیسیجن جو بے صبری میں ہم لیتے ہیں ہم چیزوں کو کنسیڈر نہیں کرتے ہیں لیکن جب آدمی تھوڑا کنٹرول کرے اپنا شہر و ذرا سوچتا ہوں میں دیکھتا ہوں میں ساری چیزوں کا جائزہ لیتا ہوں جیسے آدمی اپنے جذبات کو پی جاتا ہے اور پھر ایک انسان ٹھنڈے ذہن سے غور کرتا ہے تو ساری چیزیں اس کو سمجھ میں آتی کہ واقعی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے تو صبر ایک انسان کو صحیح طور سے حقائق کو دیکھنے کی پوزیشن میں رکھتا ہے لیکن بے سبری میں آدمی چھلانگ لگا دیتا ہے اور اس کے بعد میں سمجھ میں آتا ہے کہ میں نے جو ڈیسیجن دیا وہ غلط کیا چاہے بیوی شوہر کا جھگڑا ہو چاہے کون سا کورس کرنا چاہیے چاہے پیسے کیسا خرچ کرنا چاہیے کیا خریدوں کیا نہیں آدمی کوئی چیز خرید لیتا ہے بعد میں افسوس ہوتا ہے میں نے کیوں خریدا ہے باقی اس کی ضرورت نہیں ہے مجھ کو تو بے صبری میں جو آدمی قدم اٹھاتا ہے اور اکثر اس میں انسان کو نقصان اور پچھتاوا ہوتا ہے لیکن جو غور کر کے سوچ سمجھ کے آدمی فیصلے لیتا ہے اللہ تعالیٰ صبر کی وجہ سے اس کے لیے سارے معاملات کو روشن کر دیتا ہے اور ساری چیزیں اس کو واضح طور پر دکھائی دیتی ہیں اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اب صبر صبر کیا ہے روشنی ہے صبر سے اندھیرا چھٹ جاتا ہے اور چیزیں اپنی اصل صورت میں دکھائی دیتی ہے جس سے آدمی کو فیصلہ لینا آسان ہو جاتا ہے نمبر نو سبر انسان کی شخصیت کو نکھارتا ہے سبر انسان کو بہتر انسان بناتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کال اللہ تعالیٰ ادب تلئی تو جب میں اپنے مومن بندے کو ادب تلئی تو جب میں اپنے مومن بندے کو ابتلا میں مبتلا کرتا ہوں کسی مصیبت میں پریشانی میں آزمائش میں ڈال دیتا ہوں فلم یشکنی الاوادی اور وہ اپنے پاس آنے والے عیادت کرنے والے ان کے سامنے میری شکایت نہیں کرتا ہے اتلقت ہوں من اساری میں اپنی قید و بند سے اس کو آزاد کر دیتا ہوں اس آزمائش سے اب اس کو آزاد کر دیتا ہوں اس مصیبت سے اس کو آزاد کر دیتا ہوں ثم اب دل تخمََ من اور ہی پھر اس کے گوشت کو بہتر گوشت سے بدل دیتا ہوں ودمن خیرم من دمیہی اور اس کے خون کو نئے خون سے بدل دیتا ہوں ثم میں العمل عمل اور پھر نئے سرے سے وہ عمل کرنے لگتا ہے کتنی عمدہ بات ہے اس کو امام حاکم نے رواج کیا اور بہترین ہے ایک آدمی بیمار ہوا مثلاً ادب تلئی صاحب دلمخمی جب میں نے اپنے بندے کو مبتلا کر دیا لوگ ہارے ملنے کے لیے بھائی کیا, کیا کریں اللہ تعالیٰ کیا مصیبت میں ڈال دیا پہلے پناہ کو ڈینگو ہوا پھر اس کو سکنگ ہوا اور اس کے بعد وائرل فیور مجھ کو کیا معلوم اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے نماز پڑھتا ذکر کرتا تلاوت کرتا سب کر کے یہ حال ہے نہیں کرتا تو معلوم نہیں کیا کرتا یا اس سے آگے بڑھ کے کیا فائدہ یہ سب کر کے جب اللہ تعالیٰ ایسا کر رہا ہے نہیں کیا کیا نہیں بھئی اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام بیمار تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اللہ کے جتنے بندے ہیں نیک ہو بد ہوں سب پر دنیا میں تکلیف آتی ہے اللہ نے یہ تکلیف مجھ پر ڈالی ہے تاکہ میں صبر کروں اور اس صبر کے ذریعے سے میرا مقام اللہ کے ہاں اونچا ہو اللہ نے موقع دیا ہے بھائی نے کیا تو مجھ سے ہوتی نہیں ہے اللہ نے تکلیف میں مجھ کو ڈال دیا تاکہ ان تکلیفوں کے ذریعے سے میں ایک اچھا انسان بن جاؤں فلم یشکن اللہ کی وہ میری شکایت نہیں کرتا ہے عیادت کرنے والوں سے کیا کرتا ہوں میں اطلق ہوں ان میں اپنی قید سے اس کو آزاد کر دیتا ہوں اور سم افدل تو من من خیرمن من ہی اس کے گوشت کو نئے گوشت اس کے خون کو نئے خون سے بدل دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد وہ ایسا آدمی بن جاتا ہے کہ نیا انسان استعناف کہتے ہیں نیونیس کو نئے سرے سے وہ نئے سرے سے عمل کرنے لگتا ہے کہ نیا انسان بنتا ہے نئی زندگی اس کو مل جاتی ہے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ صبر انسان کی شخصیت کو اس کے وجود کو نکھار کے اس کو ایک نئے انسان بناتا ہے صبر بہت قیمتی چیز ہے نمبر دس صبر مغفرت کے وسائل اور اسباب میں سے ایک بہت بڑا صبر ہے سبب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال اللہ کا اللہ تعالی فرماتا ہے ادب تلئی تو اب دم ابادی جب میں اپنے مومن بندوں میں سے کسی بندے کو آزمائش میں امتحان میں مبتلا کرتا ہوں فحمدنی وصبر علی ما بلیتو پھر وہ میری حمد کرے میری تعریف کرے اور جس بلا میں میں نے اس کو مبتلا کر دیا ہے اس پر صبر کرے فَإِنَّهُ يَقُوم مِن مَضْجَعِهِ ذَلِكَ قَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ مِنَ الْخَطَایَةً بستر پر وہ پڑا ہے بیمار آئے دس دن پندر آدن پچاس دن بیمار تھا پھر وہ اپنی مگج سے اپنے بستر سے ایسا اٹھتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بعض نیک اعمال سے انسان کے کبیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں بھائی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا کیسا تھا سزیرہ گناہ تو نہیں اس پہ کبیرہ ہیں ایسا ہوتا ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ کیسا ہوتا ہے کوئی گنا ہوتا ہے اس پر نہ چھوٹا نہ بڑا وہ ایسا یعنی بستر سے جب اٹھتا ہے تو اس کا حال ایسا ہوتا ہے کہ, کہ جیسے اس کی ماں نے اس کو جس دن جنم دیا تھا اس دن جو اس کا حال تھا اس کا وہ حال ہوتا ہے اور عَزَّ یقول ربزل اللہ تعالی ہفواہ جو فرشتے اس کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں اس کی حفاظت نگرانی کرتے ہیں ان فرشتوں سے اللہ تعالی کہتا ہے اِنِّ میں نے اپنے اس بندے کو قید کر رکھا تھا اور اسے آزمائش میں رکھا تھا آزمائش میں مبتلا کیا تھا لَهُ ما کن تم تجرو قبل دَالِكَ مینل اج ری وی ایک آدمی بیمار ہے پہلے تعجب پڑتا تھا تلاد کرتا تھا ذکر کا اہتمام کرتا تھا عیادت کرتا تھا لوگوں کی اور نہ جانے کتنے خیر کے کام کرتا تھا لوگوں کی مدد کرتا تھا بہت کچھ کرتا تھا اب بیچارا بیمار ہے پریشان ہے بستر پر ہے نہیں کر پا رہا ہے اللہ تعالی فریشتوں سے کیا کہتا ہے تم میرے بندے کے لیے وہ آما لکھتے رہو جب وہ صحیح تھا صحت مند تھا جب وہ کرتا تھا آج وہ نہیں کر پا رہا ہے اب بھی اس کے لیے لکھتے رہو اللہ وقت یعنی ایک آدمی بستر پر ہے پہلے وہ خیر کے کام کرتا تھا بہت ساری نیکیاں کرتا تھا اس آدمی نے صبر کیا اللہ کی شکایت نہیں کی اس نے اللہ تعالیٰ تکلیف میں اپنے آپ کو دین پر جمائے رکھا وہ ناراض نہیں ہوا سے اللہ رب العالمی فرشتوں سے کہتا ہے کہ جب پہلے بہت ساری نیکیاں کرتا تھا کر ہے لیکن یہ صبر والا بندہ ہے اس نے مجھ کو چھوڑا نہیں میری شکایت نہیں ہے یہ آج بھی میرا ویسا ہی بندہ ہے جیسے کل تھا یہ مصیبت سے مجھ سے ناراض نہیں ہوا روٹا نہیں مجھ سے دور نہیں ہوا پیٹ نہیں دکھائی سکھ. یہ آج بھی میرا بندہ ہے لہذا تم ایک کام کرو تم اس کی وہ نیکیاں جو صحیح سالم صحت مند تھا تب کرتا تھا آج بھی اس کے لیے لکھتا چلے جاؤ کیا حدیث ہے تو اجرو رہو ماں کن تم تجربہ لکھ اس سے پہلے جو بھی نیکیاں کرتا رہا اب بھی لکھتے رہو یعنی وہ آدمی مان لیجیے بیمار ہے پیرالائز اس کو ہو گیا پیرال پڑا ہے وہ حج کے لیے جاتا تھا ہر سال عمرہ کرتا تھا اور مسجد میں چل کے جاتا تھا دینی دور اس میں آتا تھا نہ جانے کتنی نیکیاں وہ کرتا تھا لوگوں کی عیادت کو جاتا تھا سب کرتا تھا اب نہیں کر سکتا لیکن چونکہ اس کا عمل وہ چلتا رہا ایک حادثے کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے اب وہ نہیں کر پا رہا اور اللہ سے نا اپنا اس نے رشتہ اپنا توڑا نہیں ہے تو آج بھی اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہو مرنے تک لکھتے رہو اس کے لیے کیونکہ ختم ہونے کا کوئی ذکر نہیں ہے لکھتے رہو لکھتے رہو اس کے لیے جتنا اور اگر وہ صحیح ہو کے اٹھ جائے تو بیماری کے دنوں میں بھی اس کی تعجد کا اس کو لکھا جائے گا اس کی ذکر کا قلاوت کا سب لکھا جائے گا اب واپس سے وہ نئے سرے سے عمل کرے گا اس حدیث کو امام احمد ابو یعلا اور قبرانی اور امام ابو نعیم الفانی نے حجت الاولیاء میں روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ صبر ایک انسان کے عزر کو جاری رکھتا ہے چاہے آدمی عمل نہ کر پائے مجبوری کی وجہ سے تو یہ بہت بڑی بات صبر کے بارے میں ہم نے سیکھی میں سمجھتا ہوں ایک آخری بات کہہ کہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ صبر اللہ کی خاطر ہونا چاہیے ورنہ صبر کے بارے میں اور بھی چیزیں جو تین انواع میں نے ذکر کی تھی انشاءاللہ کسی اور درس میں اس کو ہم دیکھیں گے تو صبر کے بارے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ صبر اللہ کی خاطر ہونا چاہیے اللہ تعالی نے فرمایا وہ رب اپنے رب کے لیے صبر کر مجبوری کا نام صبر نہیں ہے ایک آدمی بعض اوقات کیا کرتا ہے بہت مارا ہوتا لیکن پولیس سامنے کھڑی اس لیے سی سی ٹی وی لگا اس لیے نہیں یا اس کی میں پٹائی کر دوں گا تو میرا دکان کا بزنس کا نقصان ہوگا تو یہ صبر کیا ہوا اپنی غرض کے لیے ہوا اپنی دنیا کے لیے ہوا نہیں بلکہ کیا ہو وہ صبر اللہ کی خاطر ہو تو وہ عبادت بن جاتا ہے وہ ثواب بن جاتا ہے جو چیز بھی اللہ کی خاطر ہو وہ نیکی بن جاتی ہے جو چیز بھی اللہ کی خاطر ہو وہ نیکی بنتی ہے اور جو اللہ کی خاطر نہ ہو وہ نیکی نہیں بنتی ہے لہذا جو بھی زندگی میں مسائل انسان کو آئیں چاہے وہ بیماری کی راہ سے ہو چاہے معاشی مسائل ہوں چاہے رشتہ داریوں اور لوگوں کی طرف سے مسائل ہوں اگر آدمی اللہ کی خاطر اس پر صبر کرے تو وہ صبر اس کے لیے نیکی بن جاتا ہے اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِرَبِّكَ فَصْبِرَ صبر کر اپنے رب کی خاطر ہے وہ تیرا رب ہے اس کے لیے صبر کا ہے. تیرا صبر قیمتی بن جائے گا ورنہ تیرا صبر مجبوری ہے, ورنہ صبر کیا ہے؟ مجبوری ہے ایسا بھی صبر ویسا بھی صبر نہیں اللہ کی خاطر میرے پاس طاقت ہے میں انتقام لے سکتا ہوں لیکن میں اللہ کے لیے معاف کر رہا ہوں تو یہ کیا ہو گیا یہ قیمتی بن گیا لیکن اپنی غرض کے لیے کچھ کرنا تو ایک آدمی صاحب کے طور پر بہت صبر کر رہا ہے اس کو دل چاہ رہا ہے غلط کام کرنے کے لیے لیکن صبر کر رہا ہے گالی نہیں دے رہا بہت صبر کیا اس نے گسا کیوں اس لیے کہ اگر گالی دے دیا ہے الٹا بول دیا باپ جاب پہ سے نکال دے گا باپ اس کو ڈانٹ رہا ہے دل میں آ رہا کچھ بولوں نہیں بول رہا کیوں اس لیے کہ اگر میں نے کچھ بولا کہ باپ ایک ہی بات بولے گا کیا یو آر فائرڈ جا کر تو اس کے لیے صبر کر رہا ہے تو یہ اپنے کتاب کے لیے ہوا ہے لیکن اللہ کی خاطر صبر کرتا ہے کہ اللہ نے ہم کو غصہ قابو کرنے کے لیے کہا ہے لہذا میں اپنے آپ کو قابل میں رکھوں اللہ کے لیے صبر کرنا کیا ہے اب یہ نیکی بن جائے گا اب یہ اس, اس کو انٹلیکچولی بھی اس کو اونچا بنائے گا اس کی ذہنی سطح کو اور اعلیٰ کر دے گا جب جب آدمی اچھے مقصد کے لیے صبر کرتا ہے جب جب آدمی اچھے مقصد کے لیے صبر کرتا ہے اس کی ذہنی سطح اور اعلی ہو جاتی ہے اس کی بصیرت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے صبر انسان کے دل میں نور پیدا کرتا ہے وہ صبر ہو صبر کیا ہے روشنی ہے اللہ رب العالمین یہ نور اور یہ روشنی ہم سب کو عطا فرمائے اور ہمیں خیر کے لیے حق کے لیے صبر کرنے والا بنائے دین پہ جمنے والا بنائے اور باطل جذبات سے ہم سب کو اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے کسی درس میں انشاءاللہ ہم مزید صبر کے بارے میں اور حقائق اس لیے کہ صبر کے بارے میں جو مواد میں نے دیکھا بہت زیادہ ہے اور اس کو ایک درس میں بیان کرنا ممکن نہیں کسی اور درس میں صبر کے دوسرے پہلوؤں پر انشاءاللہ ہم غور کریں گے ابو الہلفی علی و